مسلیۃ تک خود سولہ تو پہلے مسئلہ ذہن نشین کیجئے اور اس کے بعد پھر بابی امام میں بخاری اور اس کا مقصد طہارت تہارت بدنی اور تہارت لباس نماز کے لیے عیندل کل شرط ہے کہ پلت بدن سے اور پلت کپڑوں سے نجازت والے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی یہ جمہور کا مسئلہ ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ تہارت جس طرح ابتدا شرط ہے بقا بھی شرط ہے یا نہیں طہارت ابتدائی اور طہارت بقائی وہ یہ ہے مثلا فیاض نماز شروع کرتا ہے اب تو یہ سب کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے اگر یہ اس کے کپڑے پاک نہ ہوں تو نماز نہیں ہوگی یعنی زائید قدر درہم وغیرہ تو مسئلہ کو معلوم ہے اب یہ ہے کہ آیا درمیان نماز میں نجاست تواری عاری اگر اس پر گر گئی باہر سے یا اس کے بدن سے کوئی خون خارج ہوا تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی یا نہ تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ تہارت جس طرح ابتدا ضروری ہے تو بقاءن ہم ضروری ہے تو نجاست تاری مفصد الفلا ہے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تہارت ابتدا شرط ہے لیکن بقا شرط نہیں ہے اگر نماز کے دوران اس کے کپڑے پر کوئی نجاست رکھ دی گئی ظاہر ہو گئی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس پہ کوئی اعضا لازم اور ضروری نہیں ہے یہی مسلک امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ہے اس لیے امام بخاری نے اضاول کا لازان مسلی خزر کہہ کر لم تفس صلاح کے دیا ہے کہ اس کی نماز فاصل نہیں ہوگی تو مسلک کی بخاری یہ مسلکی امام مالک ہے تو وہ کہ امام بخاری امام مالک کے مسلکی کی معید ہے ہم اس کا جواب دیں گے اور جواب پہلے سن لیجئے تو یہ ہے دیکھیے کہ قرآن میں نماز کے لیے شرط ہے وہ سیاہ بقا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ سیاہ بک فتح ہر ابتدا سیا ان سیاہ بک فتح یہاں کوئی قید نہیں ہے نہ ابتداء اور نہ بقا تو معلوم ہوا کہ جب انسان مسلی ہے اور اس پہ اطلاع اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے لیے تہوار شرط ہے یہ تہوار جس طرح ابتدان شرط ہے تو اسی طرح یہ تہوار بھی شرط ہے وصیابت بط یہ جمہور کی دریل ہے اب امام بخاری رحم اللہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو واقعہ یہاں پہ ذکر ہے ہم اس واقعہ کو پڑھ کر یا سن کر یا ذکر کرنے کے بعد اس کا جواب آپ کو دے دیں اب مسئلہ تو سن لیا ہے اب مسئلہ سنیے باب ان اظہر کیا یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ اگر ڈال دیا جائے اللہ مسلی ایک نمازی کے کیٹ پر کازار گندگی اوجی فتم یا کوئی جسے مردار یا کوئی مردار چیز تو امام بخاری فرماتی لم تخ سد ارے تو نہیں فاسد ہوتی اس پر اس کی نماز اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اب سمجھ گیا ہے یہ امام بخاری نے کہ دیا ہے آج امام بخاری رہم اللہ اس کے لیے آنے والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور واقع انصاری سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ نماز جب پڑی تو نماز کے دوران جب اس کو تیر لگا لگے تو خون تو جاری تھا لیکن باوجود خون کے جاری ہونے کے اس کی نماز ایسا نہیں کہ اس کی نماز جاری رہی اپنے نماز کو جاری رکھا اس نے اپنے نماز کو جاری رکھا اس کی دلیل ہے کہ نماز فاصل نہیں ہوئی ایسا نہ کہو کہ نماز فاصل نہیں پھر تو مرتح حل نہیں ہوتا تم نے ایسا کہنا ہے کہ صحابی کو تیر لگے اور باوجود اس کے اس نے اپنے نماز کو جاری رکھا تو اگر فاصل ہوتی تو توڑ دیتا اور اس طرح اس واقعے سے امام بخاری اسدال کرتے ہیں ہم جواب دیں گے حتیث بنے کالا امام بخاری فرماتے وقان ابن عمر اور تی ابن عمراتی صوبی دمن جب یہ اپنے کپڑے پہ پی خون دیکھتا بہ یوسلی اس حال میں کو نماز پڑھتا تو وزا اس کپڑے کو اتار کر رکھ دیتا تھا اور اپنی نماز کو جاری رکھتا تھا وہ مزاقی سلاتی اور اب نماز کو اب سمجھ گیا علماء نام سلا اس حدیث سے ابن عمر یعنی اثر ابن عمر کو امام بخاری پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے کپڑے پر جب نجازت دیکھ لیتے تو وضاحو تو اس کپڑے کو اتار کر رکھ دیتے اور اپنی نماز و مزہ تو معلوم ہوا کہ وہ نجازت تاریخ مفسد سلاد نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی ہم کہتے ہیں ایک تو یہ اثر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یم کے کہ یہ مسلک ہو اماط ابن عمر کا رضی اللہ عنہ اس کے خلاف اس کے مقابلے میں ہمارے پاس مرفوع روایت موجود ہے کہ بھائی خون سے وضو ٹوٹتا ہے تو جب وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اضافہ احادو کم اور فلین صرف ولی تو ولیبن اللہ صلاح کی مالم اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خون سے وضو ٹوٹتا ہے تو بھائی جب وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز کا دار و مدار کس پر ہے وضو پر ہے تو وضو ٹوٹا ہے تو نماز رہ گئی ہے دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اثر ابن عمر رضی اللہ تعالان عنہ امام بخاری نے مختصر نقل کیا ہے مصنف کے ابن عادی شہبا ہمارے پاس جو ہے دوسری جلد ہے وہاں پہ یہ مسئلہ ہے تفصیل سے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے کپڑوں پہ نجاست دیکھتے تو وہ ذا اس کو رکھ دیتے اگر یہ کپڑا نکلتا نہیں تھا یہ نکالا نہیں جاتا تھا مشکل ہوتی جیسے سلوار ہے یا جیسے بنین ہے ایسی چیزیں ہیں تو حضرت ابن عمر جاتے اور اس کو دہتے دونے کے بعد فنا اللہ صلاحی اپنی نماز کو بنا کرتے تھے تو یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا وضو نماز کے اندر ٹوٹ جائے تو یہ جائے وضو کرے اور اپنے نماز بنا کرے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نجاست تتواری امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی کیا ہے مخصد سوالات ہے اب بات سمجھ گئے علماء کرام راشد بھائی سمجھ گئے ہو؟ حدیث ابن عمر اثر ابن عمر مصنف ابن ابی شیبہ میں تفصیل سے موجود ہے کہ وہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ کپڑا دور نہ کیا جاتا دور نہ کیا جا سکتا تھا تو یہ جاتے اور نجاز کو دوتے اور پھر آتے اپنی نماز کو بنا کرتے تو معلوم ہوا کہ وضو یعنی کیا نام ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس لیے امام بخاری نے اثر ابن عمر کو مختصر یہاں پہ نقل کیا ہے مفصل نقل نہیں کیا ہے اور چاہیے ہے کہ مفصل نقل کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا اب دوسری بات یہاں ایک یہ بھی ہے احمد کو اللہ کریم نے بہت عظیم الشان فارم عطا کیا ہے فارم یہ ہے کہ ہمارے احناف کہتے ہیں کہ ابن عمر اظہار آ جو ہے حدیث میں فیسوں بھی دمن اب یہ رویت دم جو ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ دم خارجی ہے اور کہ یہ یعنی خارجی معنی باہر والی ہے یہ دم خارجی ہے یا یہ دم بدنی ہے اس کو بتاؤ اس کو بتاؤ اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے ہم کہتے ہیں اور سنجیا اور میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اوپر سے گندگی آ گئی یہاں پہ گر گئی گندگی آ گئی میں نے میری نماز ہے اندل کل جاہر ہے اندل کل جائر تو ہم کہتے یہ ابن عمر نے جو نجاست دیکھی ہے یہ نجاست خارجی ہے اور جب مجاج خیر جی دیکھ تو بھنگ دیا نماز اپنی جاری ہوگی اس میں کیا مسئلہ مم. ہے اچھا نال مچھے ہوا آناط ہیں اور ان کو اللہ کریم نے حدیث میں بڑا فان عطا فرمایا ہے سمجھ گئے ہیں آگے و مزاق کی صلاح کی وقال ابن المسیب و شہابی ایر ابن مسید سید ابن مسید اور شعبی یعنی شادی عامر شادی وہ کہتے ہیں کہ ذا صلاح کی صوبی دم ان اور جنابہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس حال میں کس کے کپڑے پہ دم ہے اور جنابت یا کیا ہے جنابت یعنی منی ہے جناب ذکر مراد سے منی ہے اور القبلہ یا یہ نماز پڑھتا ہے لیکن قبلے قبل قطر متوجہ ہو کر نہیں پڑھتا اس لیے کہ یہ متحیر ہے کیا ہے اور تیم اما یا اس نے نماز پڑھی تیمم سے تیمم کیا فسلہ نماز پڑھی سمات سما دکرما فی وقت اس نے اپنی نماز کو وقت کے اندر پا لیا اگر تما فانی کو وقت کے اندر پا لیا تو لا عید اس پہ نماز کا اعادہ نہیں ہے یہاں پہ امام بخاری نے چار مسائل فقیہ کی طرف اشارہ فرمایا کتنے مسائل ایک مسئلہ فقیہ یہ ہے کہ ذاص اللہ صوبی دم ان لایدو مانو اگر ایک ادبی نماز پڑھتا ہے اور اس کے کپڑے پہ دم ہو یا منی ہو تو لا لایدو اس پر احاطہ نہیں ہے یہ ایک مسئلہ مزار. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قول کس کا سعید ابن مسب کا ہے اور یہ قول کس کا ہے ہاں میرے شہبی کا ہے یہ دونوں تابعین ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی تابعی ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ قول تابعی تابعی پہ حجت نہیں ہو سکتا تو سید ابن مسیب اور شعبی دونوں تابعین ہیں امام ابو حنیفہ بھی تابعی ہے تو وی کے تابعی کا قل امام ابو حنیفہ پہ حجت نہیں ہو سکتا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یو عید یہ کہتے ہیں کہ لا یو عید ہو تو کیا مسئلہ ہے آپ میں نے پہلے تفصیل بتائی نا جانا جا نبی علیہ السلام پالا جان منت سہابی تو جگرا ختم ہو گیا <متصفح> آگے آگے آئے دوسرا مسئلہ اول غیر القبلہ یا ایک انسان غیر قبلے کی طرف ہے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ متحری تھا متحری جانتے ہو ابھی فیاض صاحب جو ہے آج ان کو بہت سردی لگتی ہے اس کے علاج کا بات لیکن یہ نہیں کہ کی، اکیلے ہے تو اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ کہیں گیا ایسی جگہ کہ اس کو قبلے کا رخ معلوم نہیں ہے بادل ہے یا رات کا ٹین ہے اب یہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تہرہ یہ تحری کر کے نماز پڑھیں اس نماز بجائے مغرب کی جنوب کی طرف یا شمال کی طرف کی پڑھ لیے احلاق اخلاق اخلاق آیا اور اخلاق نے کہہ دیا کہ یا شیخ سلیح کا اللہ خلا کے سم تو نے تو نماز پڑھ لی ہے قبل کی سمت پر نہیں ہے ہم احناز بھی کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر یہ اخبار ہے تو یہ نماز کے اندر رجوع کر لے اس طرف اور اگر نماز کے بعد ہے تو اس پر کوئی اعادہ نہیں ہے اس لیے کہ قبل تو المتحری اتحرہ اگر متحیر ہے تو اس کا قبلہ متحرہ ہے تو وہ کہ اگر اخلاق جید و دانش بیت اللہ طرح نماز پڑھے اس پر یاد ہے نہیں ہے نا اسی طرح اگر یہ بھول کر کے اس کی تہارائی اس کا قبلہ ہو گیا ہے تو اس پر بھی آدھا نہیں ہے تو لہٰذا یہ مسئلہ تو ہمارے کٹھا ہے ہم پہ حجت نہیں ہے آگے مسئلہ یہ ہے او تیمم محمد ایک ادب نے تیمم کر کے نماز ادا کی سما کلمہ کی وقتی پھر وقت کے اندر اس پر پانی آ گیا ہے تو لا عید اعادہ نہیں ہے تو یہ ہم بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں اگر فیاض صاحب نے تیمم کر کے وضو کیا اس لیے کہ پانی نہیں ملتا تھا دو بجے سے نماز پڑھ لی ہے چار بجے کے قریب قریب کیا ہوا باڑی باڑی پانی مل گیا ہے اب جناب محترم کیا ہوگا لا عید اعادہ نہیں ہے اگر یہ اعادہ کر لے مستقن ہے ہے جیسے تو انسٹا میں پڑھ لیا قلعہ کما بھی خین دونوں اچھی ہو ایک نے تعیوم پڑھ کے نماز پڑھ لیجیے پانی مل گیا اس نے رضو کر کے کی اعادہ کیا دوسرے اعادہ نہیں کیا فنہ اکلاع ہے قلعہ کمالا خیر دونوں خیمت ہو کوئی غلطی نہیں ہم بھی اس کے قائل مولانا صاحبہ کہ لا قلعہ اعادہ نہیں ہے اور یہ ایک مسئلہ چھڑتا ہے آزش کے یعنی فن کہ یہ جو تیمم ہے یہ تہارت سے متعلقہ ہے یا یہ تو ضروریہ ہے تو بعض امہ کہتے ہیں کہ یہ تیمم تھا تو یہ کیا ہے تہوار سے ضروریا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ تہار سے ہے تو جب تہار کے مطلق کہ ہم قائل ہیں تو ہماری نزدیک تو خود یاد ہو نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہذا مسائل اس چار تھے تین میں ہم ہمارے ساتھ موافق مواقف ہیں یہ نہیں کیا نا کہ ہم ان کے ساتھ موافق دیتے ہیں اچھی وڈیر ہیں اچھی کون ہیں میں نہیں ہوئے کون احنا احناد جو ہے یہ وڈیر وہ سادے نہ لیں ہمیں سمجھ ایک میں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے بقول شاعد مست کے بقول شادی کے انہوں نے چھوڑ دیا لیکن یہ چھوڑنا ان کا بے بیجا اس لیے اگر سعید کے ابن سعید کے قول پہ چھوڑ دیں شی کے تو سعید کے مقابلے میں ابو حنیفہ ہے نا رحمہ اللہ ان نے شہید کو لے لیا ہے آ مسجد کو نہیں چھوڑ انہوں نے شہید کو لے لیا پران نے ابو حنیفہ کو لے لیا یہ کیا مسئلہ جی واہ. وذي ورد حدث عن ابن قوارق <تصفيق> قال اقرى لي الله بن قوارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن عبد الله حدثنا احمد بن اسمان ان ورد حدث ابن اسمان حدثنا ما حدثنا ابن قالوا عباد ايذككم يجيد بتعاجيب القرآن بين دعوا على محمد صلى الله عليه وسلم اذا تجلى الله باسا الا قومي فجار يحيى بن الله تاتاجدن يترما عليه ثم ودعوا ولا غاب بين تديوا انتوا داو مشيا لو الحبی الحبی جزاک اللہ ہو جا و جال یتن صالحت رفیق تن حال دعا لگ گئی تو تیرے نہیں لگی اب مسئلہ ہوگی اب اس کے لئے حدیث پیش کرتے ہیں پہلے حدیث جو ہے عامر بن میمون فرماتے ہیں کہ عبداللہ مسعود نے کہا کہ ناگان بینا یعنی اچانک میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ساجد النبی علیہ السلام صحیح پہ تھے بس اب یہ حدیث مختصر ہے نبی علیہ السلام سعید میں تھے مشرقین نے نبی علیہ السلام کے جسد اطہر پر بچہ دانی یا اوجری رکھ دی تھی بس ٹھیک ہے اب آگے دوسری حدیث اسی صنعت سے عبداللہ نے محسوس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام کاسلی دل بیت نبی علیہ السلاط والسلام بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھتے تھے وہ ابو جال و صاب و صاب الم ابو جال اور اس کے ساتھی جو تھے جلوسن انہوں نے جلوس نکالا تھا ابو جار نے جلوس نکالا ابو جار نے اپنے قوم کے ساتھ جلوس نکالا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بار ربی الاول کو تم اپنے وڈیروں سے کیا سنتے تھے یہ بارہ ولادت کے بارہ وفات آپ بارہ وفات سنتے تھے نا اطیب بار وفات کے تھے اور جلوس بھی بارہ وفات پہ ہوتا ہے تو یہ جلوس تو ایک خوشی ہے لیکن خوشی بارہ وفات پہ ہے تو یہ خوشی وفات پہ ہے یہ خوشی آمد پہ نہیں ہے اگر خوشی آمد پہ ہوتی تو تاریخ مقرر جو ہے وہ ولادت تو وہ آٹھ جو جمہور کہتے ہیں وہ آٹھ بلاول تاریخ ولادت ہے یا سات ہے آٹھ ہے نو ہے دس ہے ٹھیک ہے بارہ تک اقوال ہے لیکن زیادہ اشار آٹھ ہے تو بارہ وفات پہ جلوس کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ وہ فاصو ندی پہ جلوس نکالتے ہیں آمدے ندی پہ جلوس نہیں نکالتے ہیں میں نے حصہ کیا اگر حصہ ہے تو واپس لے لینا امابو عنیف رحم اللہ نے بہت اقوال میں اپنے قول سے رجوع کیا ہے لے لیا ہے بات تو ہم بھی انشاءاللہ اگر غلط بات ہو تو, تو لے لیں گے تو ابو جال اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے تو یہ بیمان ان کا مقصد تھا نبی علیہ السلام کی تحقیر توہین اور استحزا تو نے کہا جال وغیرہ نے لے باز بعض میں سے بعض ان میں سے باز نے ان میں سے ایک دوسروں کو کہنے لگے آئیو کم یو جزور بنی فلان یہ فلان یا تو ان کی اونٹ مشہور تھے یا یہ اصائی تھے یعنی اونٹ ذبح کرتے تھے تو کہا آئیو تم میں سے کون سا آئے یا جو لے آئے بسلا جزور جزوری بنی فلان اوجری اوجری ہاں بنی فلان کی اونٹوں کا اونٹوں کی اکثر اردو کی کتابیں لکھتے ہیں جزور اور جوئی لیکن لغت کے اعتبار سے سلاح جو ہے یہ میشمہ کو کہتے ہیں تو میشمہ یعنی بچہ دانی جس کو ہم پشتوں میں پریوان کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو عربی میں اس کو یا سلاح کے دیا ہے اور ہمارے مہاشی جو حل اللغات کرتا ہے یہ بھی کہتے الدی تک ولد تو کے اندر تو ولد نہیں ہوتا ہے اس کے اندر گوبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے مراد ہو گیا بچہ دانی اور یہ بھی معمولی چیز تو نہیں ہوتی یہ بھی بڑی شے ہوتی ہے نا فائر محمد ان صلی اللہ صاحب پھر اس کو رکھ دے نبی پاک کے پیٹ مبارک پر سب اجازت سجدہ جب کہ یہ سیدا کے لیے جائے اشقل قوم جب انہوں نے یہ مشورہ کیا تو اشقل قوم اقبال ابھی محیبت یہ اٹھا اور یہ کیا فجادی تو اجری لے آیا فانہ زارا انہوں نے انتظار کیا نظر سے برا انتظار مم. ہے فا کیا کیا انہوں نے انتظار کیا فانہ سارا ٹھیک ہے نا انتظار کیا ہر تائزہ سجدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام سیدی میں گئے تو نبی علیہ السلّۃ السلام کی پیٹ پر دو شانوں کے درمیان رکھ دی اگنی مسود فرماتی ونا انور ہمیں تو دیکھ رہا تھا لیکن لا اگنی سے میں ان کے شر سے نبی پاک کو بالکل بچا نہیں سکتا تھا اب سمجھ گیا لا اگنی لا لاقفان شر میں ان کو یعنی نبی پاک کو ان کی شر سے بچا نہیں سکتا تھا کیوں نہیں سکتا تھا یہ ایک بات یہ کہ میں ایک تھا دوسری بات یہ کہ یہاں قومیت کا مسئلہ بنتا اس لیے کہ ابوجال وغیرہ قوریشی تھے عبداللہ نے مصعود بنو حزیر کے قبیلے سے تھے اور اس کو آپ نوٹ, رک نوٹ کریں اس لیے کہ وہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی ابن مسعود خود اجری کو نہیں اٹھا سکتے تھے یا نیشما سلاح کو نہیں اٹھا سکتے تھے حضرت فاطمہ نے اٹھایا تو بھائی قوت فاطمہ زیادہ ہے کہ قوت ابن مسود زیادہ ہے قوت رزال تو زیادہ ہوتا ہے ابن مسعود نہ اٹھا سکے وہ فاطمہ اٹھا اس نے اٹھایا اس لیے یہاں پہ یہ بات لکھنی ہے کہ لا اغنی شی میں آپ کو کسی تکلیف سے نہیں بچا سکتا تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ قوریشی تھے اومی بنو حزیل کا میں ان کا خاندانی نہیں تھا تو مجھے یہ ڈر تھا اگر میں اس معاملے میں سبقت کروں تو یہ خاندانی جذبے کے نیچے آ کر مجھے مار نہ دے قتل نہ کر دیں اس لیے کہ یہ خاندانیت کی اتفاظ اکٹھی ہو جائیں گے اور میرا خاندان تو یہاں ہے نہیں ہے اگر ہے تو میرا موافق نہیں ہے لیے فرماتی لو کانت لی مناتن منا آتن لو کانت لی منا آتون یا تو تمنا یہ ہے لو کاش کی ہوتی میرے لیے قوت مدافع منا قوت مدافع کاش کے میری قوت مدافع ہوتی تو کیا تو میں ظاہر کر دیتا تمنا یہ ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کاش کی میری قوت مدافع ہوتی بس لو شرتی ہو اگر ہوتی میری قوت مدافع تو لکفاتو لطفاتو تمہیں کی مدافعت کر لیتا طاقت ہوتی تمہیں اپنی طاقت کے کیا کرتا اظہار کرتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندانی مسئلہ تھا پارن مسود کہتے ہیں پجالو یا بھاتونا جب نبی علیہ السلام کے جزد اخر پر اوجری سلح جذور رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو نہیں اٹھا سکتے تھے تو فجادو شروع مشرقین یہ کونہ کہ ہنستے تھے وہ جوحیل و بعض اس کے کئی معنی کرو ایک معنی جوحیل و حالت سے ہے اے اعلی حوالہ سے ہے کتاب الحوالے پڑھے نا تو یہیل و باز ملابادن اس عمل کو حوالہ کرتے تھے بعض ان کے بعض کے طرف جیسے بطور تحکم اور بطور اسٹیزا جیسے اکثر بچوں کی عادت ہے کوئی کام کرتے وہ تو نے کیا اس نے کیا ماں کی فتح ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کیوں کی ہوئے یہ بچے آج کل کرتے نا جب غلطی کرتے نا تو پھر یہی کیا کرتے ہیں حوالہ کر دیتے ہیں تم نے کیا ہے نے کہا ماں کے پتہ ہے تم نے کیا ماں کے پتہ ہے یہ بھی بطور استجاع اور تحکم تھا ٹھیک ہے بابا دوسری توجہ ہے کہ وہ مانے ہوا صبح ہے تو کیا مانا چھال مارتے تھے چلانگے لگاتے تھے آپس میں ایک دوسرے پر چال چلانگے لگاتے تھے یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو دباتے تھے دبانا مقصود نہیں ہے ایک پر چال نہیں ایک پر چال لگائے دوسرے پر چال لگے جیسے بچے دوڑتے نا ایک کانے پہ ہاتھ رکھ کر یوں کرتے ہیں اور زبردست مزہ ہوا پھر اس طرح تیسری توجیہ کہ یہ لو بمانے یا نیلو تو ہنستے تھے ایسے کہ یمینو بازم الہ بازم گرتے تھے ایک دوسروں پر جب انسان کو بہت ہنسی آتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے پر گرتے ہاں تو یہ تینوں تو جہاد اب بات سمجھ گیا ہے بات سمجھ گئے ہو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد اللہ فراسو میں سر نہیں اٹھاتے تھے ہتا جت ہو فاتمہ تو آئے فدرت فاتمہ فاترا تو انساری فرا سو اس کو اٹھا کر باتیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھا لیا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ بات سمجھ گئے ہو میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو ذہن میں ایک بات آ گئی پھر تشفی بھی ہو گئی الحمدللہ للہ کہ مامولمبیا یہ شیر ہم نے لکھا ہے کہ یہ شیر نہ پڑھا کرو لیکن تم سب پڑھتے ہو لازم کے نسنا کماتا نہ بادت خدا بزرگ تو ان کے سب وختصار فرماتے ہیں اس شعر سے گریز کرو اس لیے اس میں یہاں شرک ہے کہ بادت خدا بزرگ تو گویا کی بزرگی میں نبی علیہ السلام اور اللہ شریف ہیں دونوں بزرگ ہیں لیکن یہ بزرگی اللہ, اللہ کی بزرگی زیادہ ہے اور نبی کی بزرگی نمبر دو ہے بعد خدا بزرگ تو بزرگ اللہ بھی ہے بزرگ رسول اللہ بھی ہے پھر اللہ کی بزرگی کے بعد اگر بزرگ ہے تو محمد علیہ السلام ہے تو گو کہ ایک وہم سا ہے کہ بزرگی میں اشتراک ہے اس لیے شیخ الہند نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہ پڑھو اور تنظیم الشتاق ایک کتاب ملتی ہے شرح ہے اور یہ اس میں ہے کہاں پہ کس حدس بھی لکھی ہے ابن, ابن آدم نی ابن آدم یو اسی نے ابن و آزم یا سب و نار وہاں وہاں پہ لکھیے پھر تنظیم الشتا دیکھ لیجئے گا تمہیں رات جی دیکھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اتنا عظیم مقام ہے پھر آپ پہ جب اجری وہ لاتے تھے تو ایسے انتظام اللہ ربان نے کیوں نہیں کیا ان کے ہاتھوں کو وہاں پہ شل کر دیتا کابروں کے ہاتھوں کو شل کر دیتا وہاں پہ وہ نہ اٹھا سکتے تھے ایسا کیوں نہیں کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آ ہے اگر پسند ہے ٹھیک ہے دلی تو میرے پاس بھی نہیں ہے اور میں آپ کے منواتے بھی نہیں ہوں میرے ذہن میں یہ بات آ کہ اللہ تبارک و تعالی اس محنت اور مشقت نبی سے بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلے تو میں مشقتیں برداشت کرنا پڑے گی آپ کو اگر کہ آپ کا بہت عظیم درجہ ہو لیکن یہ آپ کا عظمتی درجہ آپ کو ان تکلیف کے اٹھانے سے مانی نہ بنائے کہ تم کہو کہ میں تو ورشتی کا نواب ہوں اور میں تو بہت ماردار ہوں اور مجھے یہ لوگ اس مسئلے کی وجہ سے مسجد سے نکالیں گے پھر کہیں گے کہ ورشتی کے نواب کو نکالا ہے اپنے نوازی کو بچا نہیں نہیں نوازی کو نہیں بچانا مسئلہ بیان کرو نکال دی گئے تو نبی کو بھی نکال گیا ہے تم کون ہو بابا اب سمجھ گیا یہ میرا اپنا انتہا ہے پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو دروازہ بہت, بہت بڑا ہے داول حدیث کا بار پھینک دو اگر بار تم کہتے ہو کہ نہیں پھینکتے تو آپ بسترے بہت ہیں ایک بسترے کے نیچے دبا دو لیکن امید ہے بات اچھی کہ وہ مچھلی کا مکان اللہ بتانا چاہتے ہیں اور ایک بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کریم اگر ان کو وہاں پہ مار دیتے نہ چھوڑ دیتے ان کے ہاتھوں کو شل کر دیتا تو ایمان اختیاری بن جاتا ایمان اختیاری بن جاتا نہ ایمان استراری بن جاتا اور ایمان اختراری تو معتبر نہیں ہے تو ان کو اللہ نے اختیاری چھوڑ دیم کر پایا تھا اچھا یہ ختم ہو گیا ابھی پڑھو گے اچھا چلو اب ابھی ابھی یہاں پہ جواب دے دیتے ہیں پھر آگے مسئلہ دوسرا ہے ابھی تو بدعاؤں کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اب امام مالک اور امام بخاری نے اس واقعے کو پیش کیا کہ دیکھو طارت کا بکار شرط نہیں ہے اقتدان شرط ہے اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھ آپ کے سر پہ اوجری یا بچہ دانی رکھی گئی اور آپ نے اپنی نماز کو جاری رکھا سمجھتے ہو تو ہم یہ ہم بآدب ایک جواب دیتے ہیں ان کو اگر پورے حادثے کو دیکھو تو مسئلہ نہیں کھلتا ہے اگر اس حادثے کو پڑھو گے نا تو مسئلہ نہیں کھلتا ہے اس لیے کہ ابن حجر بھی یہاں پہ مسئلہ ان سے بھی گڑبڑ ہو گیا ہے چلو حال کی پہلے بات کر کے ہاشی رائے نے لکھا ہے کہ وہ سیاب کا پتہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا ایک جواب یہ ہے کہ فصیاب کا بتر ابھی نازل نہیں ہوا تھا اس کے بعد فصیاب کا بطور نازل ہوا ہے لیکن یہ بات خم کی نہیں ہے مرضی کی اس لیے کہ یہ کا بتر پتھر تلوئی کے زمانے تین سال پہ یا دو بخاری پڑنی آپ نے کتنے سال پہ تین نوئے اتنے تھے تین سال تقریبا تو تین سال کے بعد سب سے پہلے وہی وسیابتہ فتحر م. ہے تو لہذا تاریخ تو معلوم ہے نہیں اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فسیا بتا فتحر اب یہ آس نازل نہیں ہوئی تھی یہ دیکھیں نا یہ سب تین نکالیں قالب ان شاد متنا عبدالرحمٰن جاگرتنا عبداللہ سواری قال و حد فطر تلوی فقالا ہی بینا انام شی اب یہاں پہ علماء نے لگا کہ یہ فطر کا جو زمانہ تھا یہ تقریباً تین سال کا تھا تقریباً تو اس لیے یہ وسیع کا فتح کے نزول بعد میں ہو تو یہ بات چنگی مناسب نظر نہیں آتی ہے ٹھیک ہے مولانا البتہ ایک احتمال انور اللہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے لکھا ہے اور وہ اچھا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ وسیع بتا پہلے سے پہلے سے نازل ہوئی تھی لیکن نجاست کے دفاع کے لیے اتنا مسئلہ تاکیدی نہیں تھا اس لیے تاکیدی نہیں تھا کہ دو ابتدائی تھا مانوسیت کا دور تھا اتنا تاکیدی نہیں تھا اگر کسی بقا پتا تھا لیکن امریک تاکیبی نہیں تھا تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی نماز کو جاری رکھی ہے بات سمجھ گئے ہو اللہ مشبیر احمد عثمانی کا جو میرا ہیما حل یہ میرا دادا روحانی کس اس لئے شیخ کے استاد تو میرے شیخ میرے استاد ہیں تو درمیان میں کو واسطہ ہو دوسرا جواب یہ ہے سنگیوں کہ اس حدیث کو آپ یہ دیکھیں کہ فرفا ترافو انصاری فرفا راسو سم مکال اللہ ملے کا بھی قریش اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مزی علیہ السلام نے اپنے نماز کو جاری رکھا وہی اخلاق بتاؤ ثابت ہوتا ہے جب ثابت ہو، ہوتا نہیں ہے تو تم اپنے اس کو حجت کیوں کرتے ہو مولانا نبی علیہ السلام سر اٹھا نہیں سکتے تھے جب اٹھا لیا تو خیر کرنے لگ گئے تو معلوم معلوموں کہ نماز کو قتل کر دیا یہ تو تائی دامہ ہے بات سمجھ گئے یہ کیا ہے کہ نا تائید ہماری ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک واقعے کا ذکر ہے حدیث میں کیا ہے ایک واقعے کا ذکر ہے بس اب اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آیا کیا آپ نے اس نواز کا اعادہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا حدیث مبارکی سے ساتھ ہے. اگر اس حدیث میں آزمک احادی کا ذکر ہوتا یا اطمان سلاد کا ذکر ہوتا تو یہ حدیث ہم پہ حجت ہوتی لیکن یہ ہم پہ حجت اس لیے نہیں ہے کہ حدیث ساکت ہے نماز کے باقی رکھنے کی رقمی نے حدیث ساکت آدمی کے آگے میں تو لہذا ہماری حجت نہیں بن سکتی ہے آگے جاؤ ہمارے پر ہمارے نہیں ہمارے پاس ہاں اب دیکھو جب نبی علیہ السلات والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو نبی علیہ السلام نے فرما اللہ علیہ کا بھی لفظی مانیے کہ اللہ خز قریش اللہ ان کو پکڑ مانا علیہ کا بھی قریش ان اللہ پکڑ قریشوں کو قریشن کو صلاح مراد فرمایا تو فشق کال نبی علیہ السلام کی بد دعا ان سے کیا ہوئی باری بڑی کیوں ازد علیہ جب نبی نے بدعا کی کالر کہتے فضال کر بلد مست اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حرم شریف میں جو بھی خیرا کیا جائے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے تو بد دعا کی ہے یہ قبول ہو جائے گی پچھلے لوگ پریشان ہو گئے سم مسلم پہلے علیہ کے مجمل بیان فرمایا اس کے بعد فرمتعین فرمایا اللہ علیہ کا بھی ابھی جال اللہ کو جال نکڑ عالیہ کے بھی بتنے ربیا و شیبت نے ربیا دونوں بھائی ہیں ایران کو پکڑ ولی دبن اتبا اس کو بھی پکڑ وہ میاں تبنا خلف ان کو بھی پکڑ محبت ابن عظیم یہ آپ نے حاشت دیکھا ہوگا ابو جائے کو تو ابنائے افران نے معاوض و افرا معاوض اور معاذ ابنائے افراد انہوں نے قتل کیا ہے اگر کی انہوں نے قتل نہیں کیا ہے ٹھیک ہے نا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مارا ہے اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے کہ وہ بالکل بے جان ہو گیا لیکن ابھی روح اس میں باقی تھی نبی علیہ السلاۃ اسلام نے عبداللہ اللہ مسعود کو کہا کہ جاؤ مجھے ابو جال کی خبر لاؤ عبداللہ اللہ مسعود جب گئے تو اس کے اندر یہ روح تھی تو اس نے کہا کہ بتاؤ نہ کیا لیں اس نے کہا میارہ مجھے مرنے پر افسوس نہیں ہے لیکن کاش کے ذمہ دار میں مجھے نہ مارا ہوتا یعنی انسوار ہوئے اگر میرے خاندان کے لوگ مجھے مارتے تو میں خوش ہوتا اس پہ بڑی تکلیف ہے اس میں تو ٹھہر ہوئے جرا رقص وہ عبد اللہ مسود نے کاٹ کیا اب آپ گئے باقی جتنے بھی تو آشن لکھائے کہتے ہیں کہ کی حضرت علی نے قتل کیا ہے کوئی کہتے حضرت حمزہ نے قتل کیا چلو ایسا کہ تو حمزہ نے بھی کسی کو قتل کیا کسی کو آخر میں جو ہے وہ آبس ساتھیاں اور ساتھی کو گرا یعنی اسمال کیا گنا لیکن راوی کہتا ہے فلم یہ ہو ہم نے اس کو یہ نام ہمیں یاد نہیں رہا پیچھے لوگوں نے لکھ دیا کہ عمار ابن ولید ہے یہ کون ہے یہ عمار ابن ولید ہیں اب یہ عمار ابن ولید جو ہے یہ کیسے مر گیا پتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک نجاشیہ عورت تھی تو یہ ہمارا اس کے طرف تعارف کرتا تھا مارتا تھا بدماشی کرتا تھا تو اس عورت نے کیا کیا اس پہ شہر کیا آج تک آگے پی جادو کیا جب آگے پی جادو ہوا نا تو اس کی وجہ سے اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس کے دماغ معطل ہو گئے یہاں تک یہ پھر پھرانا اور ڈنگرو کے ساتھ باندھتا تھا وقت قسم کا ہو گیا تھا اور پھر مل گیا تھا لکھ دیا ہے تم نے دیکھا نہیں چلو جی اچھا فولینسی بھی عدیب قصم میری ازاد کی جس کی قبض میرے روح ہے میری, میری روح ہے, میری جان ہے لقد رہس میں نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے نام لیے تھے نبی علیہ السلام نے آدھا نام لیے بار کیے تھے سور آ کیا آ اون منہ گرے ہوئے پھر قلی بھی قلی پر پھر کلیب کلیب پہ کون سا کلیب کلیب بدرن کو نہیں کہنا کلیب ہے کلیب کلیب بدرن اور بدر کا کلیب کلیب پیشوں کہتے ہیں اس کئی کو کہتے ہیں کہ جس کے منہ نہیں بنا ہوتا ہے منڈیر نہیں ہوتا ہے جو کنواں منڈیر نہیں ہوتا اس کو کلیب کہتے ہیں تو اس میں ڈال لیتے ہیں مشین لگا ہے کہ وجہ لکا کیا یہاں کیوں ڈالے گئے اس لیے کہ جو ہے نا قبر جو ہے یہ تو ایک اعزاز ہے احترام ہے تو لہذا نبی پار نے کہا کہ ان کافیوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے اس من تو دوسر طرف ہے ایسی طرف ہے نکو مجموس طرف چلا گیا ہوں چاہ جو آج کل علماء سے ہو رہا ہے ان کو بھی مار کر یوں چھوڑ دیتے ہیں ان کو مار کر یوں چھوڑ دیتے ہیں اور بہت دکھ کی بات ہے لیکن پاکستان ہم کیا کہے کچھ بھی کہہ رہے سکتے یہ آزم طارف صاحب ایک اس کو مارا تھا بہت بے دردردی سے مارا پتہ اتنے سو سے زیادہ فائریں لگی پھر وہیں سڑک پہ چھوڑ کر بات حسن جان صاحب کو مارا تو پلیٹ فارم پر پین کر چلے گئے یوں پڑ رہا تو پھر کسی نے دیکھا کہ یہ فلاں ہے عارف صاحب وغیرہ کو مارا ہمارے بزرگوں کو تو پھر کندھا درے میں چھوڑ کر دو دن درے میں یوں پڑے رہے اللہ اکبر تو بات سمجھ گئے ہو تو اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلامۃ السلام کی عادت تو و بت بدعا نہیں تھی آپ نے بدوا کیسے کی یہ عظیم اشکال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بدوا نہیں تھی آپ نے بدعا کیسی کی آپ کو پائپ والے لوگوں نے اتنا مارا پتھروں سے کہ آپ کے گھٹنوں سے بھی خون جاری ہوا آپ کے جسد اثر سے خون جاری ہوا لیکن آپ نے اللہ قومی فینم لا یا لوگ کا کی دعا کی آپ نے ان کے لیے بدعا نہیں کی تھی یہاں پہ آپ نے بد دعا کی ہے بات سمجھ گئے ہو تو الگ وہ سیک تو آسان بات ہے وہاں پہ بدوا کیے ہو یا نہیں کیے یہ کیا گرمکئی ہے ذات کی بات ہے وہاں پہ مزاج بدوا نہیں تھا یہاں مزاج بدوا بن گیا ہے تو گرمکئی ہے لیکن اس سے بہتر جواب یہ ہے کہ طار میں مسئلہ ذاتی تھا اور یہاں مسئلہ الہی تھا وہاں پہ اپنی ذات کا مسئلہ تھا کہ آپ کو مارا گیا تھا اور یہاں پہ اصل میں عبادت میں رکاوٹ ڈالی گئی ندی علسہ عبادت میں مشغول تھے اور عبادت میں تعلق مل ہوتا ہے تو جب انہوں نے سجدے کی حالت میں اوجری ڈالی تو گوی کہ انہوں نے تحقیر نبی میں کی تحقیر سجدہ کیا اور سجدہ کس کے لیے اللہ کا تو گوے کہ انہوں نے گستاخی اللہ کی کی اس لیے نبی پاک میں فرم اللہ عمل اب سمجھ گیا ہے یہ مسئلہ اچھا ہے اور بہت مناسب ہے آگے جاؤ باب البزا کے یہ باب ہے دربیان بزاق کے بزا تو تم جانتے ہو تھوک کو کہتے ہیں ولمخات اور تم نے مجھے کل بتائے ریم جو نا کے اندر جو مادہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ریٹ کہتے وانا بھی اور اس کے مانے فصو بھی جانے میں سبحان اللہ اب اس بات کے ذکر کرنے کا امام بخاری یا کیا بتانا چاہتے ہیں تو بعض عالع علم فرماتی ہیں کہ چونکہ پہلے فرمایا کہ نجاست تاری نجاست تیاری کی حیثیت نماز میں ایسی ہے جیسے مخاط و نخاط اگر مخاط و نخاط نماز کے اندر کپڑے پہ گر جائے تو کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے اسی طرح جب خون گر گیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس نسبت سے ربط ظاہر ہوتا ہے دوسری بات میں آپ کسی نے فرماتے ہیں کہ نجاست ناپ چیز دو قسم کی ہے ایک قذر نجس کیسے قذر دو قسم کی ہیں ایک قذر نجس ایک قذر غیر نجس قذر جانتی ہوں یعنی انسان کی طبیعت جس سے نفرت کرتی ہے تو قذر دو قسم کے ہیں قذر نجس اور قذر غیر نجس تو امام بخاری نے ابھی, ابھی قذر نجس کا ذکر کیا اب قذر غیر نجس کا ذکر کرتے ہیں یہ توک جو ہے اس سے اخت انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہے رین سے نفرت کرتی ہے پہلی تو نہیں ہے ادھر ادھر اگر نواز پڑھ کے ہم تھی نواز پڑھ کے ہم لیکن اگر یہ تک میں تم پہ ڈالوں ختم کرو گے نہیں کرو گے نا ٹھیک ہے نا یہ میں ابھی آپ آب کے سامنے ہوں اور میرے ناچ سے ماد جاری, جاری ہو رہا ہے زکان کی وجہ سے آپ سب مجھے کرا کے نظر سے دیکھیں گے بلکہ دیکھنا بھی نہیں بول رہے گوارا کرو گے حالانکہ پلی تو نہیں ہے لیکن پلی تو نہیں ہے لیکن تبان مستقزر ہے تو پہلے وہ چیزیں ذکر کی جو کہ قزری نجر تھی ابزر کر, کر رہے جو کہ قبض نجر سے تو بذا اور محت ون سے وقار المسور اور نروان خرج رسول الح دید یا نبی علیہ حدیبی کے زمانے میں نکلے یا سات دونوں ہیں نا ہومرۃ القزا اور فی المرا فاض حدیثہ تو مشور نے پوری حدیث سے کرکی کہتا ہوں خمن نبی علیہ السلم خامہ نبی علیہ السلۃ السلام نے اپنا نا نہیں شروع کا تھا میرے بھی نہیں کہتا ہوں نا تم بھی شروع کہتے ہودو سے ہم کیا نکاح تو نہیں باندھے اما تنخمن نبی علیہ وسلم خامہ نبی علیہ السلام السلام نے ناد کا مادہ نہیں پھینکا ایسا تو نا نہیں پھینکا مادہ نقام کا اللہ قاطق کا پھر مگر وہ گرا ایک اجنے کے ہاتھ میں فائدہ لگتا ہاں جہاں وہ تو لوگ اس نقام کو اپنے ہاتھوں میں ملتے تھے اپنے چگڑوں پہ ملتے تھے تبرک کے حصول کے لیے ایک بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بذاک بھی پا کے نقام بھی پا کے میں کہتا ہوں بابا میں کہتا ہوں کہ امام بخاری پس اس لیے کہ اگر یہاں پہ کسی صاحب کے نقامہ کا ذکر کرتے تو مسئلہ بنتا کہ یہ تو نقامہ محمد الرسول اللہ ہے ہم ان کی پشاط کے تہارت کے قائل ہیں تو نقام و مقام و بطری سے لا ہیں چلو بھائی یہ کہہ دیتے ہیں میرے ذہن نے کام کیا ہے تھوڑا سا یہ نقطہ سنو اچھا نقطہ ہے کسی شاعر نے نہیں لکھا ہے یہ بڈھا کہتا ہے شاعر نے نہیں لکھا ہے کسی شرح کے پاس بوریاں بھری ہیں شرح کی اگر کسی لکھا ہے تو مجھے بتاؤ میں اپنا مزاج یہاں چلاتا ہوں چل گیا تو چل گیا نہیں چلا تو چھوڑ دو پنچر ہو جائے گا اے امام بخار یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھ لیا تم نے دشمنوں کا حال ندی کی اوجلیاں ڈالتے تھے آؤ سنو آسکوں کا حال یہ ندی کے ٹوک کو بھی اپنے لیے اتر بنا دیتے تھے اب میرا مزاج یہ ہے اب آپ کی مرضی ہے رب تو ہو گیا ہے پہلے حال آدھا تھا اب حال اہبا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ حسن ہو گیا ہے حسن ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے منہ مبالتے اگر ٹوک نکلتا یا معدے ناک نکلتا تو سہابق صحابق ہے اتنا زیادہ, اتنا زیادہ ات کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ کے مخاب اور مخاب کو زمین سے گرنے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھوں میں مل کر اپنے وضو پہ ملتے تھے تبر روکانا تو یہ عشق اور محبت کیا ہے آج آد ہے جی قربان اصل کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بضاک ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صوب ہی نبی علیہ السلط وسلم نے چوک کیا اپنے شوب میں اکمر کی شوبھی اپنے شوب میں اس سے یہ معلوم ہوا اگر نماز میں شوق چوک آئے تو کر گئے ٹھیک ہے بھائی تو آپ کیسے کر سکتے دوسرے استعمال یہ قال ابو عبداللہ کہتا ہے تاو لہو ابن و اس سادیش کو ابن مریم نے بہت طویل ذکر کیا ہے آخر میں کہتے کہ اخ بنایا ابن عیوب. ہم سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے آسان ہے دیکھیے علماء حضرات مسئلہ مشکل ہے باب اللہ جزلزو بن نویس یہ مسئلہ ہے کہ وضو جائز نہیں ہے نویس کے ساتھ ولا بن اور جائز نہیں ہے مسکر کے ساتھ مسکر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نشہ ہو تو نویز کے ساتھ بھی وضو جائز نہیں ہے اور مسکر کے ساتھ بھی اچھا حسن اور امام حسن بصری نے برا جانا تھا اور ابو طرح نے یعنی حسن بسری نے بھی نبیس پہ وضو نہیں کیا. کیا حسن ابو ابوالعالیہ نے بھی نہیں کیا وکالات محب البن مجھے پسند ہے کہ میں وضو کروں اسے تیم مجھے پسند ہے کہ میں وضو کروں نبیس کے ساتھ یا لبن دودھ کے ساتھ ایک دودھ پڑا ہے نبیس پڑا ہے اس کو میں چھوڑوں اور تیمم کروں یہ مجھے پسند ہے تو وہ ہے کہ نویز کے ساتھ لبن کے ساتھ ہوتا نہیں ہے تو نزیز کے ساتھ سیکل لبن نہیں ہوتا یہ تین اقوال ہو گئے حدیث پر مسئلے کرتے ہیں ہر چیزوں سے دیکھا فرماتی ہیں کہ ہر شراب آج کرے جو نشاور ہو حرام تو حرام ہے ہر مسکر حرام ہے ہر مسکر نشاور حرام ہے اب جو چیز حرام ہے اس سے وضو حرام ہے تو ہوتا نہیں ہو رہا تو جو کرو اچھا اب یہاں ہو سکتا ہے یہ نویز کا مسئلہ آپ کو آ جائے یہ ضرور نہیں کہ بخاری میں آئے ابو داؤد کے پرچے میں آ سکتا ہے ترمیجی کے پرچے میں آ سکتا ہے مسلم کے پرچے میں اس لیے کہ کی یہ مواقع کیسے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں اب پہ امامی بخاری کے باب کو لگاؤ اس کے بعد مسئلے مسئلے کی حیثیت کی نوعیت دیکھیے مظاہر میں کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے مختاری اور قولی و مرجوخ کیا ہے امام بخاری رحم اللہ پہ یہ سوال ہے کہ آپ کا باب لا زن ندیس ولا بن مسکر وزو مسکر پہ جائز نہیں ہے وضو ندیز پہ جائز نہیں ہے آپ نے حدیث مبارک ذکر کی ہے کل شرح بن ازکر حرام یہ تو حدیث ہے آگے حضرتی آتا کا کل آپ نقل کیا ہے ایک اثر ہے آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ جب باپ مناقض کرتے ہیں تو باپ کی تعریف اور باپ باپ کا اس بات جو ہے آپ کیسے کرتے ہیں حجیز سے کرتے ہیں تو آپ نے تو باپ میں لائج الزو بن نے بھی فرمایا ہے اور حجیز لائز الزود بن مشکر ذکر کر دیا ہے بات سمجھ گیا ہے باپ بھی عنوان دو چیزیں ہیں آدمی جواب وزو بالنبیس یہ ایک عدم جواب وضو بالمسکر یہ دو دلیل عدم جواب وضو بالمسکر ہے نبیس تو نہیں ہے بات سمجھ گئے مولانا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں امام بخاری رحم اللہ بڑے ساج علم اور بصیرت ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ نبیس جو ہے یہ مقدمہ مسکر ہے اس لیے کہ نویز کس کو کہتے ہیں اس پانی کو کہتے ہیں جس میں تم کجور ڈالو ٹھیک ہے نا اب یہ اس کو اگر آپ پکائیں گے یہاں تک کہ ان میں جمود آ جائے یا آپ کسی کو اسی طرح کے یہاں تک اس میں کیا جائے جمود آ جائے تو جمود کے آنے کے بعد یہ نشاور ہو جاتا ہے تو نشاور کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے اب یہ نزیز جو ہے مطلق نبیز یہ مسکر کے لیے مقدمہ ہے مقدمہ تو شی احمشے مقدمہ شے اینشے ہے این تو جب مسکر سے وضو ناجائز ہے جب مسکر سے وضو ناجائز ہے تو اے مسئلہ کیا حال ہوا نبی سے بطری کے اولا ناجائز ہے اس لیے کہ یہ نویز مقدمہ مسکر ہے بات سمجھ گئے ہو کہ ماں بخار کیا کہتا مقدمہ تو شی اے نشے مقدمہ شے اے نشے تو اب یہ نبیز یہ مقدمہ ہے برائے مسکر تو اگر مسکر سے وضو جائز نہیں ہے تو نویز جو مقدمہ المسکر مسکر ہے بطری خلاجائز نہیں ہے یہ امام بخاری کا عنوان ہے لیکن اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم امام بخاری کو ناراض نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اگر تم یہاں کہتے ہو کہ مقدمہ تل سے این شے ہے اور نبیس اس لیے وضو جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبیز میں اسکار بھی ہے تو میرے دوستو پانی میں بھی شکر آتا ہے گندم کے دانوں میں بھی اچنی دانوں میں بھی شکر آتا ہے شہر کے دانوں میں شکر آتا ہے کجور کے دانوں میں بھی شکر آتے پھر کجور بھی نہ نا پانی بھی نہ نا پیونا سمجھتا ہوں گندم کے دانے بھی اس لیے کہ شراب تو گندم سے بھی بنتا ہے شریر سے بھی بنتا ہے ریویو تو مقدمہ تشے ہے اب بات سمجھ گئے جس طرح انہوں نے جواب دیا ہم نے بھی جواب دے دیا امام بخاری کا جواب ہو گیا <تصفيق> اصل یہاں ایک مسئلہ امام بخاری میں کہتا ہوں کہ دو مسئلے بتانا چاہتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں سنگیو کیا بتانا چاہتے ہیں دو ایک مسئلہ یہ ہے کہ مائے مطلق کی وجود میں تیمم جائز ہے کہ جائز نہیں ہے یہ مسئلہ ہے تیمم की جواز کے لیے غلامان علکہ پرانے کریم کے آج پر فی الم تجدو مان اگر ماں مطلع نہیں ملتا ہے تو آپ تیمم کرو آیا یہ نویس مائے ہے یا غیر مطلق مقین ہے مسئلہ یہ ہے توجہ بخاری جو ہے تیم کے लिए راستہ ہموا کرنا چاہتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ مسکر کے ساتھ وضو نہیں ہوتا لیکن نبیز کے ساتھ بھی وضو نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ مائع مقیب ہے مائے مطلق نہیں ہے اور جب مائے مطلق کا فقدان ہو جائے تو تیمم جائز ہے تو اگر نبیز پڑا ہو تو یہ نبیز مائے مقید ہے مائے مطلق نہیں ہے تو لہذا نبیس کے ہوتی ہوئے تیمم چاہیے نبیس سے وضو جائز نہیں ہے کون کہتا ہے وہ امام شافی نے کسی کے نام دیا ہے امام بخاریا کو امام بخاریا ٹھیک ہے امام شافی کا مسئلہ کلید ہے وہ الگ مسئلہ ابھی تو بخاری پڑھتے ہیں نا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسکر کے ساتھ وضو اگر ایک چیز مسکر پڑی ہے تو آپ کے لیے اس سے وضو جائز نہیں ہے کیا کرو اچھا مسکر نہیں ہے لیکن مائ مقیب پڑا ہے آیا ماع مقید کی وجود میں تیمم کرو گے کس کے وضو کرو گے تمام بخاری فرماتے ہیں کہ ماع مقیت سے وضو جائز نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں آتے پہلے جو ماں ان اور وہاں تو مطلق لے کر تو مائے مطلق کے فقدان پر وضو جائز نہیں ہے مائے مطلق کے فقدان پر تیمم جائز ہے تو لہٰذا ماں ان یہ مقید ہے مطلق نہیں ہے آپ آپ سمجھ گئے کس نے کہا بات سمجھو مسئلہ سمجھو نویز کی کئی احوال ہیں ایک حالت یہ ہے کہ پانی میں آپ نے كجور ڈال دی ہے لیکن اس کے ساتھ پانی میں مٹھاس تو آیا ہے لیکن جمود نہیں آیا شكر بھی نہیں آیا پانی اپنی طبیعت یعنی سیلان میں موجود ہے تو احناز کے نزدیک اس کے ساتھ وضو جائز ہے وہ جو ہے سنگو مطلب سمجھو ترمیز میں پڑ چكے ہو مائع مقید یعنی وہ پانی جس میں نبیس ڈال دو کجور ڈال دو اور اس پانی میں اگرچہ مٹھاس آ گیا ہے لیکن یہ پانی اپنے مزاج کے اندر ہے پانی کے مزاج کیا ہے آرکت آر و سیلان رکت سیلان اس کے اندر موجود ہے اگرچہ مٹھاس آیا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وضو جائز ہے وضو جائز ہے کون کہتا ہے آناب کہتے ہیں آگے رہ گیا اگر نبی وہ تمر ہے اس میں جمود موت آ گیا ہے اندل کل وضو جائز نہیں ہے اس میں کیا آ گیا ہے شکر آ گیا ہے اندل کل وضو جائز نہیں ہے اب جو ٹھیک ہے نا اب جو مائن نبیز ہے آئی میں صلاح کہتے ہیں کس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے امام سال رحیم اللہ فرماتی کی وضو جائز ہے کون سے نبیز کے ساتھ مٹھاس تو آ گیا ہے لیکن ماں کی طبیعت یعنی پانی کی جو طبیعت رکت و سیلان ہے اس سے پانی خارج نہیں ہوا بلکہ اسی طرح رتیق بھی ہے اور سیلانیت بھی موجود ہے امام ابو حنیفہ ہنی پماتی سے جو جائے اب پہلے ہم تھوڑی سی علمی بات امام صاحب کی طرف سے کرتے ہیں امام صاحب کی طرف سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ابھی چونکہ جگڑا نہیں ہے ابھی امام شاہ رحم اللہ عبی شاہدین بھی کہتے ہیں امام شاہ بھی کہتا ہے کہ ما النبی سے اردو جائز نہیں ہے اور ہمارا بھی ائما کے ساتھ ہم متفق ہیں کہ نبیز التمر سے اردو جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ نے اپنے قوم سے رجوع کیا لیکن تھوڑی سی بات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا رجوع کرنا یہ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ ماں ابو حنیفہ پاس دلیل نہیں ہے یا امام ابو حنیفہ کی دلیل کمزور ہے یہ نہیں ہے امام و حلیپر کے پاس دلیل موجود ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ امام ابو نبی علامات اسلام کے ساتھ جا رہے تھے جس وقت آپ جنات کو تقریب کر رہے تھے آپ نے جب تقریر فرمائی تو نبی علیہ السلام نے فرمائے ماسی ای دعوت آپ کے پاس لوٹے میں کیا ہے تو فرمائے نبی ذو تمر ہے نبی پا فرمایا معاون تم اماؤن تو اماؤن تو بھائی کجوری بھی پاک ہے تو پانی بھی لے آؤ میں وضو کرتا ہوں آج اجمام شاہ فرماتے کے نبیلسان وزو کیا ہے تو وضو چلے گا سمجھ گیا اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ للت الجن ابن مسعود ندی پاک کے ساتھ نہیں تھے تو جب نبی پاک کے ساتھ نہیں تھی تو پھر کیسے مسئلہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ لہ الجن جو ہے یہ چھ دفعہ یا سات دفعہ پیش ہوئی ہے لہت الجین آقام الجان آقام الجان فی افکامل المرجان جان آپ پاس یہی کتاب لے لینا آقام الجان آقام اچھا آقام الجان فی افکامل المرجان اس نے لکھا ہے کہ یہ واقع چھ دفعہ ہے اور اس میں اکثر مواقع پر ابن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک کا دکھا واقعہ ہے کہ آپ نہیں ابن کثیر کس کی تفسیر ہے فیاض بولو شوافی کی بہت زور سے بولو جیتے گا کس کی طرح ہے شفافی کی ہے سورت کے میں حافظ ابن کثیر خود کہتا ہے کہ لہرت الجن میں حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے پھر فرماتی کہ جن روایت میں آتا ہے کہ نہیں تھے تو اصل میں چیز یہ ہے ترویج تم نے پڑھ لی ہے کہ ابن مسعود کو نبی علیہ السلام لے گئے ایک جگہ میں بٹھا دیا پھر در کیا, کیا دائرے لگایا اور فرمایا کہ اس سے تو نے باہر نہیں نکلنا اور باہر سے ادھر کوئی اندر آئے گا بھی نہیں اور آپ نے جنات کے ساتھ تقریر کی جنات کو تقریر کی تو تقریر جنات کی, کی محفل میں ابن مسعود نہیں تھے سفر میں ابن مسعود تھے جاج میں آتا ہے کہ نہیں تھے تو ان امداد محالف تقریب اسٹیج پر نہیں تھے آتے ہیں کہ تھے جلد سے نہیں کیا کر دیا سب مثلاً ایسا ہے کہ بعض طالب علم ہوتے ہیں کیسے کہ چلو فیاض کو گل. کشتی کرتے ہیں. ناراض نہیں ہوتا ہے اب فیاض میرے ساتھ دیا جناب عالی پشاور جلد سے سفر میں تم اکٹھے تھے جب میں وہاں چلا گیا بیان کے لیے تو اس نے ان کو کہا مجھے تو نیند آتی ہے اے سو گیا اے اب تم کہتے ہو کہ بھائی فیاض کس کے ساتھ سفر میں تھا راشد بیان میں تھا وہ کہتا ہے کہ فیاض نہیں تھا بات دونوں کی درست ہے راشد نیتی کرتا ہے اسٹیج کی مسجد کی اخلاق اس بات کرتا ہے سفر کی تلاش کر لیتی ہم کہتے ہیں کہ ماں بو ہنی کے پاس علم ہے چودہ روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ ابن مسعود نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ تھے کتنی روایتوں میں چودہ <سلام> روایت میں ثابت ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ ابو زید مجھول ہے تو تردید تم نے پڑھ لی ہے کہ ابو زید مجھول نہیں ہے ٹھیک <سلام> ہے نا اس لیے کہ مجول تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کو استاد بھی معلوم نہ ہو جس کی شاگرد بھی نہ ہو ابو زید کے استاد بھی موجود ہیں ابو زید کے شاگرد للامی موجود ہیں تو لحاظ ابو زید مجہ کیسی ہوا اجول قسم کا ہوتا ہے مجولزات ہوتا ہے مجولوسف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ابو زیب مجولزاد ہے تو مجلوسف تو نہیں ہے اسلامزم موجود ہیں شیوخ موجود ہیں تو لہٰذا ابو زید مجول نہیں ہے اگر پرزن ہے تو چودہ میں ساتھ تھے تو کے پاس دلائل نہیں کہ نہیں لیکن ہم نے کہا چلو یار ہم اختلاف نہیں کرتے تمہارے ساتھ اختلاف نہیں کرتے ہیں تو بھائی ہم بھی نبی سے وضو کے قائلہ نہیں ہیں بات سمجھ گیا ہے اب اگر وہ یہ کہیں کہ یہ مائے مطلق نہیں ہے یہ تمہیں مائع مخت جج ہے مائ مطلق نہیں ہے ہم کہتے نبیز تمر جو ہے نا نسبتی نبیج ماں النبی یہ نسبت تقیدی نہیں ہے یہ نسبت تعریفی ہے جیسے کہ ماں البیر اور ماں الفرا سے ماں البیر اور ماں الفرا کون سی نسبت ہے تعریفی ہے تقیدی نہیں ہے تو ماں النبیز یہ نسبت تقیدی نہیں ہے نسبت تعریفی ہے تو وہ کہ یہ مقیت نہیں ہے ٹھیک ہے مولانا ہم نے اپنے دلال ذکر کر دیے ہیں اب ہم کہتے ہیں چلو بھائی ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی تو تمر سے وجوہ نہیں ہو اس لیے کہ ہمارے ش... امام محمد تو پہلے کس کے کائل تھے امام یوسف بھی پہلے خیال تھے امام صاحب خیال نہیں کیے سب بعد میں وجوہ کیے آگے جاؤ سبحان قاضی صاحب کیا اس کو کہتے ہیں جو کام دل کے کرتے ہیں اچھا بھائی قاضی صاحب مسئلہ سنا باب غسل مر ات ابا دما انوجی یہ باب ہے دونا ایک عورت کا ابا دما یعنی اپنے باپ سے خون کو انوجی یعنی اپنے باپ کے چہرے سے خون کا دونا وقال ابو العالیہ، ابو ابوالعلی رحم اللہ فرماتے ہیں یا امام بخاری نے تعریف کی ہے جس جگہ یہ وسلم سے ذکر ہے ام صحو اللہ میرے پاؤں پہ مسا کرو بھائی نہ یہ میرا پاؤں بہت بیمار ہے میرا پاؤں کیا ہے مریض مریض ہے اس بات کے انعقاد سے کیا مطلب ہے امام بخاری مقصد الباغ کیا ذکر کرتے ہیں امام بخاری کے افوا کا مقاصد پہچاننا یہ مشکل ہے اس لیے کہتے ہیں کہ شیخ الباری فی تراجم امام بخاری کے جو علم ہے اس کے تراجم کے اندر پڑا ہے یا تو محدسین کی دو ترجیحات ہیں ایک تو یہ ہے جو ہم کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں محدسین بھی کہتے ہیں کہ تراجم کی دو مقصد مقصد اللہ یہ ہے امام بخاری یہ ثابت کرتے ہیں کہ مس المرآ مس المرآ نا الوضو نہیں ہے ہم آپ کو پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام بخاری جو ہے بہت سے مسائل میں شاواتی کے ساتھ ہے لیکن مس المرآ مس الزر ٹھیک ہے نا اس میں ایمان شادی کے اس کو چھوڑ دیا ہے ہمارا ساتھی ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ مس المرآ نا الوضو نہیں ہے اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ السلام کے چہرہ انور سے جب خون جاری ہوا حضرت فاطمت الزرا نے اس کو دھویا اس کو دھویا پھر وضو کرایا آپ نے نماز پڑھی اگر مست المرا ناقذ ہوتا تو پھر آپ کو وضو کیسے ہوا بات سمجھ گئے ہو تو معلوم ہوا کہ مست المرا ناقد وضو نہیں ہے بات سمجھتے ہو بات سمجھتی ہوں لیکن یہ بات اگرچہ سرجمت الباغ کے اندر ایک عنوان ہے لیکن اس میں تھوڑا سا تعصب كا پہلو ظاہر ہوتا ہے ہم تعصب نہیں کرتے تو لہٰذا ہم کہتے ہیں امام بخاری باب ا کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں کہاں پہ تھا جلدی نکالو جی قریبی قدرتی ہے اچھا جناب ابھی آپ نے پڑھا ہے جلدی کرو باب توزل گیر باب الرجل یوز جی صاحب تیسواں سفا تیسواں سفا بات ارجول یوگل جی صاحب ہو. ایک ازمی اصل صاحب کو آئے بات یہ ہم نے کتنے قسم بنائے تھے جی جن جی. جی. صورتیں ایک یہ کہ آپ لوٹا رکھ کر چلے جائے ایک یہ ہے کہ آپ لوٹے سے پانی ڈالیں اور وہ آدمی خود وضو کریں تیسری بات یہ ہے کہ آپ پانی بھی ڈالیں اور اس کے آزاد کو بھی دھوئے ہم نے دو کو جائز کیا تھا تیسرے کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یجوزو جوزو ان اور بلازور کیا ہے سر ہم نے یہ کہا تو مجھے یاد اخلاق سے میں نے پوچھا تھا کہ ان تین صورتوں میں سے کون سی صورت کا ذکر ہے تو اس نے کہا کہ درمیانی صورت کا ذکر ہے یاد ہے تجھے میری بات مجھے تیری بات یاد ہے تجھے میری بات یاد نہیں تو یاد ہوتی تو صبر نکال لیتے اب آپ سمجھ گئے بھائی اب وہ تیسری صورت کا ذکر ہے اگر ملک آلے بات سمجھ اگر ملک آلے معذور ہے تو پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو وضو بھی کرا سکتے ہو اب سمجھ گیا ہے امام بخاری الرجل یوزی غیر ہوں کہ صورت کا یہاں پہ ذکر فرمانا چاہتے ہیں اور ذکر فرماتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ توجہ مرد بھی کرا سکتا ہے عورت بھی کرا سکتی ہے اگر کوئی بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کرائے تو کرا سکتا ہے اگر بیٹی یوں کرے تو بھی کر سکتی ہے تو اگر مرد عورت کے لیے عورت کو پانی ڈلوائے اور, اور مز کو پانی ڈلوائے تو دونوں یہ چیز دو تمام بخاری اتوجی غیر کے لیے سورت ہی سادہ کر سک فرما رہے ہیں سر اس کا ختم ہو آگے جاؤ اچھا بابل مرتیا باڈم وکالا بلا لیا مزہ پہن پہ کرو پہنا مریضہ کرو اچھا بھائی سمجھو سال تازی فرماتے ہیں وہ سال اور لوگ انہیں سال سے پوچھا ہما بین یو بین اس سال نے پوچھا ابھی خاتم کہتا ہے ابھی حاظم کہتا ہے کہ میرے اور سال کے درمیان احاظن کوئی فاصل نہیں تھا بالکل میں قریب تھا پر ہمارے آئیے شہ دیا جرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے دوا کی گئی علاج کیا گیا دنیا مداوع سے ہے دیا مداوع سے دوائی کرنا کسی چیز سے دوائی کی گئی نبی علیہ السلاۃ السلام کی زخم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوا تو آئیش ان دیا کس چیز سے آپ کی دوا کی گئی فقال سال فرمات نے کہ ما ماں بتم عالحی منی اوئے پترو کوئی نہیں رہا زیادہ سمجھنے والا اس مسئلے پر مجھ سے یا من ہے ابھی अभी آپ کو اس مسئلے پہ زیادہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے اس لیے کہ میں صحابی ہوں اب باقی سہابا نہیں ہے میں سمجھ گیا ہوں کہتے ہیں کہ کہاں علی علی تھے یو بھی ترسی تیما لاتے تھے اپنے ڈال اپنے ڈال سے آتے تھے اپنے ڈال سے کہ اس میں پانی ہوتا تھا تو لاتے تھے پانی کو اپنے ڈال میں ڈال جو نا مم. اچھا اور فاطمہ تو تب سلو انوجی دما اور فاطم فاطمہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک سے خون کو دوتی تھی اب دیکھو بھائی خون جاری تھا خون رکتا نہیں تھا تو فریضا تو دیکھا کہ ایس پوری تھی پھول بھی کہتے نا پوری چٹائی تھی ہاں جی پوہرے تھا اس کو جلایا گیا فا خوشی ابھی تو اسے بڑا کیا آپ کا زخم تو کہاں سے آئے بھئی چٹائی کو سارا گیا جلایا گیا پھر اس کی جو راگ تھی اس راگ کو زخم میں ڈالا گیا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ابھی جو نا بھی جنابی آج اس دیہات میں آگ کاٹی جاتی ہے تو جی وہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں آپ سمجھ گیا آگے جاؤ باب ال سوا کی بات ہے ذکر نسواس وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ابن عباس کہتے ہیں بتو ہندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ اللہ وسلام کے پاس میں نے رات کی پتنا آپ استعمال کیا اب اس پر مطلب بتاؤں گا چند ادھی بردا فرماتے ہیں کہ میں آیا غریب کہتے ہم ادھی بردا تھا ہم ابھی وہ اپنے باپ سے ذکر کرتے ہیں کہ اطے تن صلی اللہ وسلم میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس تھا جب تھی میں آپ کو دیکھا یا استم بھی سیوا کن آپ استعمال کر کسی بھی یدھ جو آپ کے ہاتھ میں تھا یقول پھول آپ فرماتے تھے کتنے رواجوں میں بنانے بخاری میں آتے او او مثال میں آتے آرمیز میں آتے آ آ ٹھیک ہے نا تو یہ تینوں آواز حلق ہے یہ کیوں فرماتے تھے اس لیے کہ نشواس جو ہے یہ اعلی تصویر ہے اس سے دانت بھی صفا کی جاتے ہیں تو اس کی زبان بھی صفا کی جاتی ہے معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے ساتھ ساتھ زبان پہ بھی آپ وشوار استعمال کرتے تھے جب انسان نشواس زبان پہ استعمال کرتا ہے تو قید جیسی صورت بن جاتی ہے اگرچہ قید تو نہیں ہوتی ہے لیکن صورت قید جو بولو سورت یہ تھے ہو جاتی, ہو جاتی ہے تو آپ کرتے تھے آگے جاؤ جلدی کرو مقام پہ بات نہیں ہجی سے گری گئی ہے نبی نے سلاد اذا اضافہ میں لے جب رات کے وقت کھڑے ہوتے تھے تو یشو یج لوگ کو مرتے تھے پاؤ اپنے منہ مبارک ہو کسی بھی سوا کے نسواس سے ملتے تھے یہ شو سو ٹھیک ہے یہ کے استعمال کے طریقہ مصنون یہ ہے کہ عرضن ہو جی. لیکن اس کے بعد بھی ہے اس کو تول کہتے تھے اس کو عرض کہتے ہیں. عرض عہدہ ہے اس لیے کہ مسور خراب نہیں ہوتے تو یہ شو سو پاؤ آپ اپنے منہ کو ملتے تھے وہ کہ آپ اپنے دانتوں پہ مساط کو یوں استعمال کرتے تھے یوں بھی استعمال کرتے تھے بات سمجھ گئے ہو ابھی یہاں پہ نقطہ سمجھو اللہ کریم محدثین پہ رحم فرمائے ہے ایمان بخاری نے باب بادشیواج میں دیکھو کتنے حدیثوں کو لایا ہے جی دو کو وہ جو مشہور حدیث ہے اس کو نہیں لایا ہے لشکا لاؤتی لمر تو کے ماہ کلیہ سلادے اس کو نہیں لایا امام بخاری نے اس مشہور آدیش کو نہیں لایا کیوں نہیں لایا ہے بھائی نہیں نہیں یہی تو مسئلہ ہے اس مشہور آدیش کو کیوں نہیں لایا بعض حضرات کہتے ہیں اس لیے نہیں لایا ہے امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے لیکن بات اچھی نہیں ہے اس لیے کہ بخاری شریف ایک سو بائیس سب پہ وہ حدیث آ رہی ہے پہلے اس کو نکالو پھر آپ کو نقطہ بتاؤ ایک سو ایک سو بائیس جیو یہ باب شوا کی یوم الجمعہ پڑھ لیا ہے حدیث سنیے دوسری شکالتی اور لولا نشوالامر تم شوا کے معقول سولاد اس حدیث مشہور کو نہیں لائے اور دو رواج لے آئے کر سنو امام بخاری یہاں پہ آحلہد کی تائید کرنا چاہتے ہیں سمجھ گیا امام بخاری یہاں پہ آناز کی تائید کرنا چاہتے ہیں آناف اور شواد کی کم اختلاف ہے یہ مشواس جو ہے یہ مشواس یہ مسنون ہے وضو کے ساتھ یا یہ نماز یہ سنت وضو ہے یا سنت سلاد سمجھ گئے وہ تو سم خدا میرے نام حجت عمریں کریں وہاں پہ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے یوں کرتے ہیں نماز کے لیے رح... اور ایک ڈبل مسواس کو استعمال کر کے نماز پڑھتے ہیں غیر مقلدین اب بھی خزہ کرتے ہیں اس بخاری سے بچارے نہیں سمجھتے امام بخاری نے اس مشہور حدیث کو یہاں نہیں لایا اگر یہاں لاتے تو مسئل یہ ثابت ہوتا کہ مسواس کو نقصانات ہے آناب کہتے ہیں کہ مسواک سنت وضو ہے تو وضو کے مباحث میں اس سوا کو لایا اور بکل سلاطن لا امرت بے کل سلاطین ان کو نہیں لایا اشارہ یہ ہے کہ سوا کو سنت الوزو لا سنت السلاطن اگر آپ کا وضو ہے تو نماز کے لیے آپ کے لیے مسواک استعمال کرنا ضروری نہیں ہے وضو میں ضروری ہے وضو میں سنت ہے تو آشتے سلادی بنوانا ہے ٹھیک ہے اس لیے وضو کے پاس مشکل رہا ہے آگے جاؤ <تصفح> باب اد سوا کے علل یہ باب ہے نسواس دینا وڈیری ہوں دینا وڈیری یعنی نسواس بڑوں کو دینا چاہیے اب امام بخاری رحم اللہ اس باب کو کیوں لاتے ہیں یا پھر امام بخاری ایک دم مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ نسواس عموماً استعمال ہوتا ہے کس میں منہ میں تو منہ میں یہ پھر جھوٹا بن جاتا ہے جھوٹا ہو جاتا ہے نا اب منہ والی چیز یعنی مستعمل چیز اور فن و آدتن مستقزر ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے اور فن و آدتن مستقزر ہوتی ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں نا ہر مسل میں کوئی چیز کھاؤ اور پھر منہ میں اس سے نکال کرتے ہوئے ہاں بھائی کھاؤ آپ پسند کریں گے آپ تو نہیں کریں گے تو آدتن جو ہے مستعمل چیز اس سے اس کے یہ مستقزر جانی یہ مستقزر سمجھی جاتی ہے تو آیا اگر کوئی اپنا نسواد استعمال کرے تو استعمال شدہ نسواد کسی دوسرے کو دے سکتا ہے تیما میں بخاری فرماتے ہیں اگر یہ جی مسواد مستعمل ہو یہ مستقزر ہے آدتن لیکن آپ اس کو دوسروں کو دے سکتے ہیں اس لیے کہ یہ مستقزر نہیں ہے اس لیے کہ استوا تو مت رزا تنل یہ تو ایک آل تطہیر ہے تو جب آل تجہیر دینے میں تم استغزار نہیں سمجھتے ہو نہیں جانتے تو مثاق کے دینے اور لینے میں بھی کرا نہ کرو جس کو ہم پشت میں کرکا کہتے ہیں یعنی نفرت اگر تم تقویر کی چیز کو کسی کو دیکھتے ہوئے یا لیتی ہوئی نفرت نہیں کرتے تو مساک دیکھ भी لیتی ہوئی بھی نفرت نہ کرو اگر کی چیز مستعمل ہے لیکن یہ آلے تقہر ہے مت حالت الفم ہے اور اس کے ستر سے زیادہ فوائد ہیں اور سب سے بڈھی فائدہ وجہ فائدہ یہ ہے کہ نساک کے استعمال کرنے والے کو اللہ کل میں شاد بہت نصیب فرماتی ہیں اور آپ تمہیں بتا, بتا دوں سنگیو آپ کو بتا دوں کہ فصاحت کے لیے سب سے عمدہ چیز کیا ہے ہے اب دیکھو حدیث کو دیکھتے نمبر فرماتی کہ نبی السلّہ وسلم نبی علیہ السلام فرمایا اورانی سے اورانی میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا تسا کو بے شوا کی استعمال کرتا ہوں خجام میرا جلان میرے پاس دو ادمی آئے آدم اکبر میں آخریک وغیرہ تھا بناو تو سوا چل اصبرمن ہوما میں نے مشواس دینا چاہا چھوٹے کو وکیل علی تو جبریل نے مجھے کہا کہ کب کیا مانا کیا مانا کب پیر کیا مانا کب تمل منہ یا کب پھر مانا کہ آل اکبرا یا کب برل بڑی عزت کر ٹھیک ہے اکبر میں نے وڈیرے کو دے دیا ابو اور حضے کا بخاری اختصر ان ابن المبارک اناف یہ حدیث و کیا معنی مختصر بھی دوسرے میں ذکر ہے اب مسئلہ حل ہو گیا یعنی یہ مشواز جو ہے یہ اعلی تشہیر ہے اور یہ قابل عزت اور احترام چیز ہے نبی کو اخبار نے بھی کہ کبر بڑے کو دے دینا تو بڑے کو جو ادنی دیتا ہے تو کیا چیز دیتا ہے شراب شرابی اور آلہواد آلہ چیز دیا کرتا ہے اب ہمارے پاس بخاری مشکال نہیں تم جانو تمہارے ترمیزی جانے ترمیزی میں ہے نہ ہی بھی ہے اچمر بھی ہے اور جب نبی علیہ سلاط السلام دودھ پیتے تھے تو قریب میں کون تھا چھوٹا بچہ تھا تو نبی علیہ سلاط و نے اس کو کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس بڑے کو دے دوں وہ جی میں آپ کی جھوٹی پہ کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا مجھے ہی دے دو یاد ہے جی او تھی قاضی صاحب کتنے کتنے یاد کر سو قاضی صاحب شمس الدین رحم اللہ تو قیمتی نسخہ ہے فرماتی چیز کی حیثیت کو دیکھو اگر اکرام مقصود ہو تو وہ ڈیری نو آگے کرو اگر شفقت مقصود ہے تو چھوٹے انہوں آگے کرو عام لکھتے ہیں کہ بابا اخلاق نے دعوت کی تمہاری ایک دعوت کی بھی اول اور آخر کی اتنا زیادہ خرچ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے پھر دوبارہ بھی ذہن بن جاتا تو دعوت کی دعوت کی مجیب صاحب مفتی مجیب آ اس کے ساتھ بیٹر نہیں تھا دعوت کے لیے ابھی ہاتھ کو لانا ہے پہلے ہاتھ کس کو دلاؤ پہلے ہاتھ کس کو دلاؤ چھوٹے کو آج کھانے کا مسئلہ ہے چھوٹے کا پہلے دلاؤ اس لیے کہ اس کا ذوق پیدا ہو جا کر اس کا آدمی دلاؤ تو رو نہ پڑے کہ مجھے روٹی نہیں دے لیکن جب روٹی کھا لی ہے تو پھر کس کے ہاتھ کو دلاؤ پھر وہ اکرام اب کس اب سمجھ گیا ہے اکرام والی چیز میں بڑوں کو آگے کرو مسومات میں ایسا کہو یار کافی سال کی سبر رکات میں بڑوں کو آگے کرو اور مصنوعات مصومات میں چھوٹوں کو آگے کرو میوہ دینا نا میوہ ہے کجور لائے نا کجور چھوٹے بچے کو پہلے پنجا پھر مفتی صاحب کو اگر ہاتھ پنجوانے تو پہلے مفتی صاحب کو چولے دے تو اس کے بعد مسئلہ ہر آگے جاؤ ہاں ہما بخاری رحم ہم جو ہے یہاں پہ آپ کو دو چیزیں مسئلہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو چلو حدیث پڑھو مجھے چاہتے تو میں چاہے تو تینوں حجیش کو اور تو سنو قَرَأَنَا فِي <تصفيق> كِتَابِهِ كَذَا وَعَلَّمَنَا جَاءَ وَرَنَّنَ كِتَابِهِ إِلَيَّ اللَّهُمَّ باب فضل من با طال یہ باب ہے در بیان فضیلت اس آدمی کی جو رات گزارتا ہے وضو کے ساتھ امام بخاری رحم اللہ کے آداد آپ حضرات کو معلوم ہیں معلوم ہے کبھی کبھی امام بخاری باب بیان کرتے ہیں اور پھر حدیث اس باب کی شرح کے لیے ذکر کرتے ہیں باب بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی یہ باب جو ہوتا ہے عنوان باب یہ شارح حدیث بنتا ہے امام بخاری یہاں اس باب کو حدیث کی شرح بیان یعنی حدیث کی شرح گردانتے ہیں امام بخاری اس باب کے عنوان کو حدیث کی شرح قرار دیتے ہیں فائدہ صاحب تو جو ہے آگے یہاں آئے کہ وہاں آئے یہاں آئے ہاں اچھا ہاں ہاں ہاں اب دیکھو اس حدیث میں دیکھو ایزا ات مز جا کا فتوزہ وزو اکل سنا ایزا اطے تم ایک ایزا سے دفع وان مقصود ہے اور فتوجہ سے بھی دس وام مقصود ہے اس حدیث سے یہ سمجھ, یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مز جا کا فتوجہ جب بھی تم وضو یعنی نیند کرنا چاہو آرام کرنا چاہو تو آرام کی ارادہ کرنا چاہو تو وضو بنا لیا کرو تو جو کرو ازاط تمس جا کر سے ایک وام یہ ہے کہ جب ارادے نیند کرو تو وضو بناؤ دوسرا وام یہ کہ فتوجہ ہے یہ امر ہے اور امر ظاہر کس پر اطلاع کرتا ہے وضو پر امام بخاری ایک دیکھیے سدیش یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضو جو ہے یہ نیند کے لیے مسنون ہے یا یعنی نیند کے لیے زیز ضروری ہے تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیند کے لیے وضو ضروری نہیں ہے نیند وضو کی حالت میں ضروری ہے میں سمجھو اطے تمد جاتا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم نیند کا ارادہ کرو تو وضو کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند کے لیے وضو کرنا ہے اور دوسری بات ہوتا ہے معلوم ہوتے پتہ وجہ وجو بھی ہے تو وضو کرو وجو امام ایمان بخاری نے فضل من بات اور وضو دیا ہے فضل من بات فضلوں یعنی فضیلت پشاس کی جو کہ رات گزارے وضو کے ساتھ اشارہ فضل سے اشارہ کیا کہ پتہ وزہ امرت سے ہے وجو نہیں ہے دوسری بات امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وضو نماز کے لیے ضروری نہیں ہے وضو نیند کے لیے ضروری نہیں ہے امام بخاری کیا فرماتے ہیں وضو نیند کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ نیند وضو کی حالت میں بہتر ہے میں کیا مانا تو از سیم معلوم ہوتا تھا کہ جب نیند کا ارادہ کرو تو وضو کرو امام بخاری فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ نیند کرو تو وضو میں کرو تو کیا مانا کہ آپ کے عشاء کی نماز کے لیے وضو بنایا ہے ابھی آپ نے وضو نہیں ٹوٹا توڑا آج سونا چاہتے ہیں تو وضو کی کوئی ضرورت نہیں یہ وضو کافی ہے ہاں اگر آپ نے پیشاب کر لیا ہے تو وضو کرو یہ بہتر ہے اب سمجھ گیا مطلب سمجھ گیا یعنی باب ہے درمیان فضیلت اس شخص کا بات وضو جو رات گزارے وضو پر تو مانا کیا ہے وضو یعنی نیند وضو کی حالت میں بہتر ہے یہ مانا نہیں ہے کہ بھائی نیند کے لیے وضو فرض ہے اگر آپ کے وضو ہے نیند کے لیے دوسرا وضو بنانا ضروری نہیں ہے فتوزہ سے ہماری وضو بھی نہیں ہے تہبا ہے نبی علیہ السلط اسلام فرمایا ایجاتم جا کر جب آئے تم اپنے بستر پر فتوزہ وضو کرو وضو اکل سلا سم مز تجے الاشت اکل احمد پھر تم لی اپنے دائیں کروٹ پر قل سما دعا پر علماء لکھتے ہیں کہ وضو کی حالت میں جب آدمی سوتا ہے تو ایک یہ ہے کہ سارے زمین عبادت بن جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وضو کی حالت میں سونا شیاتی کے شر سے حفاظت ہے تیسری بات یہ ہے کہ وضو کی حالت بھی ہو شرط ایمن بھی ہو اور سورت ہی آئے سے بھی پڑھ لی جائے تو شیخ ہے کہ پرماتے کے دور الا مسدار بن جائے گا. یہاں پہ ایک بات ہے کہ جو آپ کو شیخ زکری رحم اللہ نے لکھا ہے کہنا بھی زکریا ہے ذاکر شیخ زکریا رحم اللہ نے لکھی ہے یہ بات بہت وسیع ہے کریم بھی نہیں اٹھا سکتے اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی سائنسدان یا جدید تعلیمات والے ہمیں کہہ دیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے تو ہم اس کو فرض اہم سمجھتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے ہمیں کہہ دیا ہے تو ہم اس کی کوئی لحاظ نہیں کریں ڈاکٹر اطبا کہتے ہیں کہ تم کیا کرو یہ دائیں بائیں طرف تم نہ لے لو اس لیے کہ ادھر دل, دل ہے اور اس دل پر جو ہے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی بیماری کے اثر بوجھ ہوتا ہے وہ بوجھ کبھی وہ بوجھ جو ہے قل بن جاتا ہے اگر یہ اطباع کی طرف منسوخ کرو تو لوگ اس کو فرض اہم کے دیں گے نبی علیہ اسلام نے فرمایا آپ دائیں طرف یہ دائیں نہ دائیں کر پہ آپ سو جائے کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیند جو ہے بےدار ہوگی غفلت کی نہیں ہوگی ادھر یا دل ہے دل تو لتکا ہوا ہے تو آپ کی نیند بیدار ہوگی دوسری بات یہ کہ آپ کے دل پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا یہ نبی کا فرمان ہے اگر سائنس والا کہتا تو ہم اس کو فرض کہہ دیتے چھوڑو سائنس والے کو نبی کی سنت کو مانا بہت عجیب جملہ ہے آپ نے سمجھ لیا ہے شرط کل احمد کروڑ پہ سو جا کو اسلم تو میں نے اپنے آپ کو اپنے ذات کی طرف متوجہ کیا ہے فوی علیکہ میں نے اپنے کام کو حوالہ کیا ہے والی علیکہ اس کا اپنا میں نے تک لگایا ہے اپنی پیٹ کا تجھ پر تک لگایا ہے لیکن یہاں تک کیا مراد نہیں ہے اعتماد مراد ہے میں نے اپنی قوت کچھ تیرے سکر کی ہے تج پہ میرا اعتماد ہے رغبتراحبطن علیکہ رغبتن علیکہ تیرے انعامات کی طرف رغبت کے خاطر وراحبطن علیکا تیرے عذاب کے در کے خاطر ٹھیک ہے لامل جہاں نہیں ہے جائے پنا ولا منجا نہیں ہے جائے نجات مینکا تیرے غرض سے من کا تیرے عذاب سے اللہ علیکہ مگر تیرے رحمت کی طرف اللہ عام تو بھی کتاب کلزی امزلتا علام نے تیرے کتاب پر جو کہ تون نے نازل کیا ہے میں نے ایمان لایا ہے وہ اب نبی اکلزی ارسل تھا اور اس نبی پر میں نے ایمان لایا ہے جس کو ت نے بھیجا ہے فرمایا تھا متمن لہلتے اگر تو اس رات مر جائے گا پانتال ایمان پہ مرے گا جن مسلمان مرے گا آپ کی موت ایمان کی ہوگی ٹھیک ہے پانتال وج الہ آ کے رم ہوگی ان الفاظ دعا کو کیا مانا آخری, آخری کلا بناؤ مان اس کے بعد باقی ازیا نہیں ازیا پہلے پڑھ لو اور اس کے بعد تم سو جاؤ کالا ہاں کون کہتا ہے برار ناظم کہتا ہے فرحدت عالم ندی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا یعنی یاد ہے چاہ علیہ السلام پر جنہیں سنا نا تو فلم بلک تو علامہ کتاب کا لذیذ انزل تھا تو میں بھول کے کہہ دیا کہ وہ رسول کا ارسلتا آپ نے مجھے نبی ایک بتایا تھا میں نے نبی کا کے جگہ پہ کہہ دیا تو کا نبی پایا نفرما کا نفر وہ بھی نبی ارسلتا نے سلے جو نزی کا لفظ بتا ہے پر لفظ نبی کو نہ بدلا رسول نہ پڑھو اب یہ کیا بات ہے پہلے آپ کو پھر ابن حضر کی بات جو سنا ہوگا اصل میں حاشی نے ایک بات لکھ دی ہے وہ یہ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آثار یعنی دعائیں یہ میں ادیا جتنی بھی ہے تو ان میں اپنی طرف سے ادخال جائز نہیں ہے جیسے باجو علماء کہتے ہیں نا فاطر السماوات والارض ارض انت والی ول آخرا توفنا فنا مسلم وسوالی یہ نہیں چاہیے اس پچھلے کے قرآن میں آتے ہیں فاطر السماوات والارض ارض انت ولی یہ جی پتنیا و آخرا تو فنی مسلم ویسوالی اپنے طرف سے اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اجیا تو پیسی آئے اس طرح اچھا بھی تو پی سیا نہیں بارہ بجے تو ٹھیک ہے لیکن ابھی خیر مجھے تجویز بھی نہیں ہوگی میں بارہ آیا ہوں بھول گیا ہے بھول گیا ہے نئے نئے رن, اس رن, اس رن رن اس کو مار گئی ہوگی نا میں غریب نہیں دے گی اچھا بس باسمجیے ہو تو امدت القار آپ کے ہاشے میں بھی ہے کہ یہ الفاظ توقیفی ہیں تعن اس کا شاعری کی طرف سے آپ نے نہیں بنا دوسری بات یہ کہ رسول کا سرو کا ہے نبی علیہ السلام بول تو وہ رسول کا میں نے کہا کہ وہ رسول کا فرمائے کہ نا نبی لے کر کہ دو میں نبی بتایا ہے حالانکہ نبی سے رسول اہم ہے اور احترام اور عزت بہ نسبت کے رسول میں زیادہ ہے اس لیے کہ انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور رسول اس میں تین سو ہیں یا ستر ہیں وغیرہ وغیرہ تو درج رسول تو افضل ہے درج نبوت سے تو مہرشی نے جواب دے دیا ہے کہ اس لیے کہ میں نے رسول کیا تھا آدمی نبی کہا اس لیے کہ رسول کا اطلاع اور رسول کا اطلاع جبریل پہ بھی آتا ہے لیکن نبی کا اجلاس جبریل پہ نہیں ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ وہ نبی کا پڑھو وہ رسول کا نہ پڑھو تیسری بات جو کہ قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہی کی تغ... وہی میں تغر یہ آپ کا کام نہیں ہے اگر آپ رسول کا پڑھو گے تو یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے اور آپ جب رسول پڑھو گے تو آپ کو... کیس... کیا کرو گے नहीं, नहीं। وہی, وہی میں تغر تغیر کرو گے اور وہی میں تغ کسی امت کے لیے جائز نہیں ہے تو لہٰذا میرے الفاظ کو تم نے پڑھنا ہے اپنے الفاظ کو تم نے نہیں سوڑنا اب آپ سمجھ گئے ہو سنگیوں اچھا اب یہاں پہ دو باتیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ وج النا ما ماتلم بھی اس پر یہ نسخہ ہے اس لیے کہ وجوہ وج النا من آخرے وج النا آخرا باز من ہے بعض میں من نہیں ہے ٹھیک ہے ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے عجیب انداز ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن حجر فرماتے فرماتی کہ امام بخاری جب ایک باپ کو ختم کرتے ہیں تو تفاولن ہر باپ کے آخر میں ایک ایسا جملہ لاتے ہیں جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ باپ ختم ہو گیا ہے تو فرمائے وج الن آخر مات لگی ان دعاؤں کو اپنے اذیا میں آخر میں لانا تو آخر میں لانا اس لیے کہ بھی کتاب رجوع کا آخری بات ہے آخر تو آخر آ گیا ہے تو اشارہ ہے کہ کتاب رزو اس پر ختم ہو گیا ہے تو شے اللہ بھی لکھتا ہے کہ ابن حجر کے ساتھ ساتھ میری بھی ایک بات چلتی ہے ابن حجر کے ساتھ میری بھی ایک بات چلتی ہے میں کہتا ہوں کہ آخر اگر ابن حجر کہتا ہے کہ باقی اختتام کی طرف اشارہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں آخر اُننا نہیں عمر کے اختتام تک بھی اشارہ ہے جس طرح ان الفاظ سے کتاب رضو کا اختتام ہوا باب ختم ہو گیا اے بخاری پڑھنے والے ایک دن بھی اختتام ہو جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو تو بھی اپنے خاتمے کا خیال کرو اپنے خاتمے کو برباد نہ کرو